طور پہ کہ عورت ان دنوں میں آمادہ نہیں ہوتی عورت کی طبیعت نہیں آمادہ ہوتی کہ وہ اپنے شوہر سے یہ تعلق قائم کرے اس کی کے کے کچھ اداسی کچھ ڈپریشن کچھ بیزاری سی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ خاص عورت کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں اب یہاں پہ بہت ہی سٹل انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ بیوی بی سے کس طرح تعلق قائم کرو جس مقصد کے لیے اذار بنائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں غیر فطری ان نیچرل طریقے بالکل نہ اختیار کیے جائیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو بیوی بی سے فیلے قومل کرتا ہے یعنی سڈومی کرتا ہے تو تنہائی میں بھی اللہ کو مت بھولنا شوہر بیوی بی کے تعلق میں چند ایک پابندیاں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اصل میں عورت کو تکلیف اور قوف سے بچایا گیا ہے اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے پر نہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کے اندر ان چیزوں کی طلب ہو لیکن روک دیا گیا تو ناؤزب بلّہ جو قرآن پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پرو مین ہے عورتوں کا ناوز باللہ مخالف ہے کیسے ہو سکتا ہے عورتوں کے آپ دیکھیں کیسے عورتوں کو یہاں پر تحفظ دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ان کو ناگوار لگتی ہیں ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا چونکہ تمہارا شوہر اس بات کی خواہش رکھتا ہے تو اجازت ہے ہرگز نہیں روک دیا مردوں کو کہ یہ کام مت کرنا اللہ دیکھ رہا ہے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 عورتوں کو کھیتیوں سے تشبیح دی گئی ہے اور مردوں کا احساس تحفظ ان کے پروٹیکٹو انسٹنگس کو جگایا گیا ہے عورتوں کو پبلک پارک نہیں کہا گیا بلکہ بتایا گیا کہ یہ بہت حفاظت کے قابل چیزیں ہیں کوئی جنرل انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہا آیا اور ٹہل کر چلا گیا دنیا میں جو کچھ عورت کے بارے میں لکھا گیا اور کہا گیا شاعری میں یا ناولز میں یا موویز میں کہیں اس کو پھول سے تشبیہ دی گئی کہیں تتلی کہا گیا کہیں اس کو چاند کہا گیا اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بغیر محنت کے ان کے رنگ اور روپ ان کی خوشبو سے ان کی خوبصورتی سے مفت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان کی نہ کفالت کی ذمہ داری ہے نہ حفاظت کی ذمہ داری ہے بس ایک دل لگی ہے پاس ٹائم ہے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے سامان ہیں یہ ساری چیزیں نہ بھی ہو تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا گلیمرس تو بہت ہیں یہ باتیں چاند کہہ دینا تتلی کہہ دینا لیکن کوئی باعزت امیج نہیں بنتی اسے سے ایسا لگتا ہے کوئی فلٹنگ فریبلس ایگزٹینس ہے ادھر سے ادھر اڑ رہی ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں اس مثالوں سے اور کھیتی کی مثال پر اپسٹ ہونے لگتی ہیں حالانکہ الٹی بات ہے اس قدر رسپیکٹیبل چیز سے ان کو تشبیح دی گئی ہے اور وائٹل امپورٹنس کی چیز کھیتی کھیتی ہو تو دنیا میں زندگی قائم رہ نہیں سکتی اپسٹ عورت کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں چاند سے یہ تتلی سے یا پھول سے تشبیح کیوں دے رہے ہو کیا یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا کہ ہم صرف ڈیکوریشن کے طور پہ بنائی گئی ہیں قرآن نے تو کھیتی کہا کھیتی پر کسان محنت کرتا ہے وقت اور پیسہ خرچ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے کھیتی کسان کی سب سے قیمتی متاح ہوتی ہے دنیا کی بقا اس کے اوپر ہے یہی مقام عورت کا بھی ہے اور کہہ دیا گیا مردوں سے کہ اگر تم کو اس عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو بھرپور طریقے سے ذمہ داری اٹھاؤ تو فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہو ورنہ نہیں آگے فرمایا ولا تش اللہ عرد اللہ کم ان تبر تک بے الناس۔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 ولا کے یواخذکم بما و کم مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اب یہاں پر طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے ایک عورت مرد نکاح کے رشتے میں جڑ گئے تو نکاح کا رشتہ بھی سوچ سمجھ کر قائم کیا جاتا ہے اسی طرح اگر اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو بھی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ نکاح کے بعد یہ محسوس ہو کہ ذہنی مطابقت نہیں ہے نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا سکون کے بجائے یہ تعلق تکلیف دے ہے بوجھ بن چکا ہے ایسی صورت میں اسلام نے اس کو ڈیزالو کرنے کا راستہ کھلا رکھا ہے اگرچہ انتہائی مجبوری میں یہ کام کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے اب قد الحلالی اللہ طلاق حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اللہ کو طلاق بالکل نہیں پسند لیکن ایک طریقہ رکھ دیا گیا کہ اگر اتنی ناگوار صورتحال ہے ہم کہتے ہیں نا کہ دو برائیوں میں کمتر برائی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے تب یہ کرو حت و امکان کوشش کرو کہ نکاح کے بعد طلاق کی نوبت نہ آئے حدیث میں آتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اتنی یہ چیز اللہ کو ناگوار ہے بالمت یا طرسنا فسلا قر جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے کے رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خق فرمایا ہو اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں یعنی کہ ایک دفعہ کسی مرد نے طلاق دی ہے اس کے بعد اس کی بیوی عدت میں ہے اور شوہر واپس رجوع کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت ہے مثل اللہ بالمعوف ولی علیہ درجہ عورت عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے ایک درجے کی بات کی اور اللہ نے یہ درجہ دیا ہے اور یہاں پر رجال سے مراد ہے شوہر شوہر بیوی کے تعلق میں شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے کیوں اللہ کی مرضی شوہر کو ایک درجہ بیوی سے اوپر دیا ماں کو تین درجے باپ سے اوپر دیے دالکا فضل اللہ ہوتی ہی میشا اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے اور بات یہاں پر گھریلو زندگی کی ہو رہی ہے کوئی بھی ارگنائزیشن جیسے ہوتی ہے کوئی بھی ادارہ جس طرح کام کرتا ہے گھر بھی ایک ادارہ ہی ہوتا ہے ایک ارگنائزیشن ہے ایک گھر کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے ایک گھر کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے بالکل اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ شوہر گھر کا سربراہ ہوگا اور یہ ہر رشتے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ صرف شوہر اور بیوی مراد ہیں اور یہ دنیاوی تقسیم ہے یہ کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ بات نہیں ہے کہ مرد افضل ہیں اور عورتیں کمتر ہیں شوہر ہونے کے باوجود فرون حقیر تھا بالکل اللہ کی نظر میں بیوی ہونے کے باوجود اس کی بیوی حضرت آسیہ بہت بلند تھیں تو اخلاقی ایمانی انسانی اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی صرف ایک رول اورینٹیشن ہے جو کہ یہاں کی جا رہی ہے رول الوکیشن ہے اور بس شوہر اور بیوی نہ تو ایکول ہیں نہ آپوزٹ ہیں بلکہ کمپلیمنٹری ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں گاڑی کو چلانا مقصد ہے دراصل تو یہاں پر شوہر کو ایک درجہ دیا گیا کہ ایک درجہ حاصل ہے اور جتنا درجہ زیادہ فضیلت جتنی زیادہ ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ اور مرد کا ان شوہر کا ایک درجہ اور فرمایا و عزیز الحکیم اور تمہارے اوپر اللہ ہے العزیز ہے اور حکیم ہے طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو اب یہ انداز آپ دیکھیں اللہ بات کر رہا ہے کس کے بحاف پر اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے مردوں کو کر رہا ہے ڈائریکٹ مردوں کو مخاطب کر رہا ہے اور کس کے بحاف پر کس کے وکیل کے طور پہ کس کے ولی کے طور پہ کس کے دوست کے طور پہ عورت کے عورت سے کہا کہ تم مت بات کرو اللہ میں خود بات کرتا ہوں تمہارے بحاف پہ اتنا سپورٹ اللہ نے عورت کو کیا ہے اور جب مرد عورت کے ساتھ ذاتی کرے گا تو کیا اللہ بدلہ نہیں لے گا بالکل لے گا تو ایسے کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا ہے مردوں کو سب سے اوپر تو اللہ ہے بار بار بھلے طریقے سے معاملہ کرنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے ہدایات دی جا رہی ہیں مردوں کو اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ آگے سورہ نساء پہ ہم جب پہنچیں گے یہ چیز آپ کو مدد دے گی وہاں مضمون سمجھنے میں تو فرمایا رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اتنا حسن سلوک تو جب تک تعلق قائم رہے تو کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے تلخی ہے تو اتنی فیاضی بتائی جا رہی ہے خوشگواری کی حالت میں تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے خود سوچ سکتے ہیں ہم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 جو ان حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہوں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو بھلے طریقے سے طلاق کی صورت میں اتنے حسن سلوک کی تاکید ہے اور پھر وان کیا ولا تم سکو ہننا درور تا دو ستانے کی خاطر ان کو مت روکنا کہ تم ان پر زیادتی کرو گے کوئی متقی مرد بتائیے ان احکامات کی خلاف ورزی کر سکتا ہے صرف وہی ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے عورت پر ظلم کر سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے بالکل بے خوف ہو جس کو آخرت کی پکڑ کا کوئی اندیشہ نہ ہو جو اس دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھتا ہو صرف وہ یہ کام کر سکتا ہے متقی نہیں فرمایا میں یف ال کا فقط غلام نفسہ ولا تت تخ آیا تلہ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا یعنی یہ مت سمجھو کہ بی بی پر ظلم کر رہے ہو جو تم اپنی گت بنواؤ گے قیامت کے دن وہ تم کو پتہ چل جائے گا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو تم عورت پر دراصل ذاتیاں کر کے ولا تتخو آیا تلّہ ہی اللہ کی آیات کا کھیلنا بناؤ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظما سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو وط اللہ اے مردو اللہ سے ڈرو و اے مردو جان لو اللہ بکلی شعی نلیم اللہ ہر چیز جانتا ہے یہ ایک درجہ جو اللہ نے تم کو بیوی پر دے دیا ناجائز فائدہ مت اٹھانا حاکم بن کے ظالم بن کے مت بیٹھ جانا ظلم مت کرنا جس رب نے اے مردوں تمہیں بنایا ہے اسی رب نے عورت کو بھی بنایا ہے وہ عورت کا بھی ولی ہے دنیا میں ہو سکتا ہے مظلوم رہ جائے بدلہ نہ لے سکے لیکن اللہ اس کی طرف سے بدلہ لے گا قیامت کے دن جب ایک زندہ گاڑی بھی پیدا ہوئی بھی بچی کا بدلہ اللہ لے گا و عدل معود اس وت بے یہ رم بن آتا ہے پارے میں تو کیسے ہو سکتا ہے جس بےچاری عورت کی زندگی ایک مرد نے حماقت سے ظلم سے تباہ کر دی اس کا بدلا لینے والا کوئی نہ ہوگا ہم کیسے اپنے رب کے ساتھ یہ گمان کر سکتے ہیں کہلاق دے چکو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 یعنی ایک شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں پھر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو پھر آگے جو احکامات ہیں اور ابھی ہم نے پڑھے کہ کوئی عورت طلاق کے بعد تین طلاقیں ہو گئی ہیں یا طلاق مغلز ہو گئی ہے اس کے بعد وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے یہ احکامات آپ دیکھیے اور طلاق کا یہ طریقہ بھی آپ دیکھیے کیا طلاق کا طریقہ کتنا گریجوئل طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا پہلے ایک دو پھر دوسری سوچو سمجھو آہستہ آہستہ مینٹلی پرپیئر ہونے دو اپنی بیوی بی کو جس کو تم طلاق دے رہے ہو تاکہ ایک دم اس کو شوق نہ لگے اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی سٹنگ میں غصے میں آ کر تین دفعہ طلاق کہہ کر دھکے دے کر بیوی بی کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس ظلم و ستم کا سارا الزام اسلام کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے یہ ظلم بالائے ظلم جس کو کہیں عورت پہ تو ظلم کیا ہی اسلام پر بھی ظلم کیا اسلام نے تو اتنا سویلائز طریقہ سکھایا ہے صبر کے ساتھ تمیز کے ساتھ آرام سے یہ کام کرو ٹھنڈے دل سے سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے طلاق کا فیصلہ لیکن ہم کیا کریں ہماری محرومی کہ آج کم ہی مسلمان قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں طلاق دینے کا بھی طریقہ قرآن سے تو نہیں سیکھا کہاں سے سیکھا قیامت کے دن جب اللہ اس ظلم کے بارے میں پوچھے گا تو ہو سکتا ہے کوئی جواب دے کہ اللہ میں کیا کروں فلموں میں تو ہیرو نے ایسے ہی کیا تھا پوری طاقت سے چیخ کر تین دفعہ طلاق دے کر دکے دے کے باہر نکال دیا تو میں سمجھا کہ شاید طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے تو ہم جب ناولوں سے اور پکچروں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں گے تو گمراہی کے علاوہ ہمارے ہاتھ پلے اور کیا آئے گا ایک ہی جھٹکے سے ایک ہی دفعہ میں اگر اس طرح سے طلاق دینی ہوتی تو اتنے الیبریٹ احکامات اللہ تعالی کیوں بیان فرماتا پھر کچھ اذاق کا ذکر ہے واتردین اولادا <مردًا> جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا یہ ذکر ہے یعنی کہ طلاق ہو گئی ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باپ ماں کی کفالت کرے گا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 لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشتر یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے ماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں ماں کا دودھ بچے کی مکمل غذا ہوتی ہے پروٹین شوگر فیٹ فاسفورس وائٹمنس سب مناسب مقدار میں ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے اینٹی باڈیز بھی دودھ میں پائی جاتی ہیں اور ریسرچ سے پتہ چلا کہ جو بچے دو سال تک ماں کا دودھ پیتے ہیں جسمانی صحت ان کی اچھی ہوتی ہی ہوتی ہے نفسیاتی ذہنی صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ جب بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے تو اس کو تحفظ کا سکون کا پروٹیکشن کا محبت کا احساس ہوتا ہے اور ماں کی گود ماں کا سینہ تو ہر بچے کا حق ہے اور نہ صرف بچے کے لیے فائدے مند ہے بلکہ ماں کے لیے بھی کئی اس میں فائدے ہیں پھر آگے ذکر چل رہا ہے خواتین کا الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجًا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 تممس جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں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 اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ برد بار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے اب یہاں پر عدت کا ذکر ہے بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے اس میں پابندی یہ ہے کہ دوسرا نکاح نہ کرے اور ہار سنگھار عورت نہ کرے یہاں پر بیواؤں کی نکاح کی بات کی جا رہی ہے قرآن نے تو یہ کہا ہے بلکہ سورہ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہاں پر آئے گا کہ جو بے نکاح لوگ ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں یا بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ مرد اور عورتیں سب کے نکاح کر دو اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ معاشرے میں بغیر نکاح کے لوگ زندگیاں گزار رہے ہوں یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی ہدایات ہیں اس کے برعکس آپ ذرا دیکھیے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا دوسرا نکاح اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ بہت اعلیٰ بڑا افضل کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ ساری عمر دوسری شادی نہ کرے اور اس بات کو مرے ہوئے شوہر سے وفاداری کا معیار بنا لیا گیا اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں تو جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی کو حق نہیں کہ وہ اسے سے واپس لے لے تو ہم جو ومین ایمینسپیشن کی یا اس میں وومینس رائٹس کی بات کرتے ہیں تو قرآن پڑھا دیں سارے ایمینسپیشن ہو جائے گا سارے حقوق مل جائیں گے بہترین طریقے سے آگے فرمایا لاجنا فریدہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یعنی رخصتی نہیں ہوئی ابھی میرج کنزیومٹ نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو کیا ہوا کہ ابھی ہاتھ نہیں لگایا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو فرمایا تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے سوچیں مہر بھی نہیں مقرر کیا ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی لیکن قانونی طور پہ تو وہ تمہاری بیوی بی بنی تھی اب تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے الل موسی قدر اوہ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر یعنی کہ مہر نہ لے وہ کہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو میں مہر نہیں لیتی ٹھیک ہے یا کیا ہے او یا فلیب یدی اقدت الکاح یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے یعنی وہ پورا مہر دے دے اور کیا فرمایا ان تافو اقربول تقوا اور اے مر اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے بلیہ بل درجہ یہ تو تم کو یاد ہے نا اعلیٰ مقام تم کو دیا ہے تو اس اعلیٰ مقام پر ہم کہتے ہیں نا کہ rise up to it اپنے اس اعلی مقام کو پہچانو جب تم کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ تم مربت اور فیاضی میں بھی اعلیٰ ہو کر دکھاؤ لینے والے مت بنو کہ عورت معاف کر دے دینے والے بنو تم پورا مہر دے دو تنسب الفتلہ بہ نکم آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً سلاط وسطی سلاط وسطی اثر کی نماز کو کہا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں جب بہت آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں تو انسان کی نماز بھی ڈسٹرب ہوتی ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے انسان تو وہی خیالات دماغ میں چکر کاٹتے رہتے ہیں تو کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو ان کا خیال رکھو وقوم اللہ ہی تین اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت ہے کہ جب انسان روح نماز کی حفاظت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں اس کے مسائل ہلکے ہوتے ہیں سجدہ کرنے میں لگتا ہے کہ اپنے سر کے سارے پہاڑ سارے مسائل ساری ذمہ داریاں اللہ کے قدموں میں ڈال دیں اللہ خیال کرے گا ف انختم فرجالن اور رقبانہ بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے پھر وہی بات آ گئی فخر اللہ کما کم مالم تک اللہ کو اس طریقے سے یاد کروں جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نا نفقا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ کو کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانہ ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ پھر بیواؤں کے نکاح کی بات ہے کہ جو کرنا چاہتی ہیں کر لیں مغرب نے یا نان مسلمز نے بہت کچھ اس ایشو کو اچھالا ہے کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیے ہم نان مسلمز کو کیوں بلیم کریں حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے واقعی اپنی عورتوں کو وہ حقوق نہیں دی جو اسلام نے دیے تھے اب نان مسلمز کو تو یہ نہیں پتہ وہ مسلمان مرد کا رویہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسلام کا نمائندہ ہے حالانکہ نہیں اس کو تو خود ہی نہیں پتہ کہ قرآن میں لکھا کیا ہے وہ کیا نمائندگی کرے گا اسلام کی اور دوسری بات یہ ایک تو قرآن سے دوری دوسری طرف ستم بالائے ستم یہ کہ ہندو طرز زندگی ان کی سوچ اب تک ہمیں ہانٹ کر رہی ہے جو چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں ان اسلام کا حصہ سمجھ لیا ان کے ہاں بیوہ منہوس سمجھی جاتی ہے گٹیا سمجھی جاتی ہے کہتے ہیں شوہر کو کھا گئی یا اگر شادی کے بعد ساس کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بہو ساس کو کھا گئی پتا نہیں اس لڑکی کا کتنا اچھا ہاضمہ ہے سب کھا پی کے ہضم ہو جاتا ہے لیکن اگر شادی کے بعد بیوی مر جائے تو کوئی کہتا کے شوہر کھا گیا اس کا کوئی ڈائجسٹو سسٹم اچھا نہیں بیچارے کا شاید تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت بیوہ جو ہے وہ منہوس ہے یا گھٹیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیوہ خواتین سے نکاح کیے حضرت ختیجہ ام سلمہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہم تو ہمیں بھی اپنے ان اسلامی خیالات سے غیر اسلامی سوچوں سے ہم ذہنوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے ولمتقاتی متعم بالمعروف حقاً اللمقین اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دیکھ کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر کدالِبین اللّہ آیاتی اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے ولاخر و داوانہ ان الحمد ایک آپ لوگوں کی طرف سے درخواست یہ آئی ہے کہ قرآن کے بعد دعا کروا دیا کیجیے ضرور کیوں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم جتنے یہاں پر ہیں نا اس قرآن نے الگ الگ طرح سے ہم پر اثر کیا ہوگا کسی کو کوئی آیت ٹچ کر کر گئی ہوگی کسی پر کسی آیت کا اثر ہوا ہوگا تو یہ ہے کہ ہم ایک منٹ کی ان درس کے بعد خاموشی اختیار کر لیا کریں گے اضاصعلیٰ کئی بادی انی فنّنی قریب اللہ بالکل قریب ہے ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو دعا مانگوں وہ آپ کے دل میں نہ ہو تو کیوں نہ ہم خود خود اپنے رب کو بالکل پاس محسوس کرتے ہوئے اپنے رب سے ہم خود دعا مانگ لیا کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کو دعا مانگنی ہے ہم ایک منٹ خاموش رہتے ہیں سب اور اپنے رب سے ہم دعا کر لیتے ہیں دعا کے آداب یہ ہیں کہ پہلے درود پڑیے اور یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ قبول کرے گا اور آخر میں درود پڑیے انشاءاللہ یہ آپ کی دعا اللہ تک پہنچے گی